مسئلہ یہ بیان کر دیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان تو دو کی موجود کی میں کسی کتابیاں عورت سے, یعنی سے کتابیاں اگلے کتاب میں سے کتابیاں عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ شیخین اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے یہ نکاح مناسب ہوگا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ظفر احمد یہ حضرات یہاں پہ شائقین سے اختلاف فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے یہ نکاح نہیں ہو سکتا نکامی شہادتوں کو دور کا یہی نکامی شہادت ہے کسی کو شہادت پڑھتے ہیں ولا شہادی और کافروں کی شہادت مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ کلامت مسلم گویا کے ہو گئے کہ ان دو دلیوں نے اپنے کلام کو سنا ہی نہیں ہے یعنی جب کافروں کی گواہی مسلمان کے خلاف قابل قبول ہی نہیں ہے تو اس بات کو یوں لیا جائے گا گویا کہ دو دلیوں نے مسلمان کی اجاز قبول کو سنا ہی نہیں جب سنانے نہیں ہے تو وہ گواہ بھی نہیں بنے اور جب گواہ نہیں بنے گواہ نہیں ہے تو یہ گویا کے نیکا نکاح نکار, ہی, ہے، یہ نکار جائے ہی نہیں ہے یہ امام محمد امام شہادی اس بات کی خاطر شہاد یہاں کے حضرات شیخین اللہ تعالی جو فرماتے ہیں کہ جو دینیوں کی نکا جائے ان کی بجلی جا رہی ہے نکال ہی ادا کے خبر شہادت نکال میں مشروط ہے یہ لازم نہیں. اس اعتبار سے کہ شہادت جو ہے یہ ملکیت کو ثابت کرتی ہے ایک عزت والے مقام میں قابل احترام مقام میں یعنی مل کے مقام یا آنا اعتبار وجود یہ اس اعتبار سے محر کے وجود کو ثابت کرتی ہے اس لیے مشروط نہیں ہے لا شہادت اس کیونکہ شہادت جو ہوتی ہے وہ مال کے لازم ہونے کے لیے مشروط نہیں کراتی ہے محبہ شاہ جدانی آ رہی اور وہ دونوں ضمنی جو ہے وہ مسلمان کے خلاف نہیں بلکہ کے خلاف روا ہے کے خلاف کلام دو گیس جی. سے جب وہ دونوں اور سنا ہی نہیں جب سنا ہی نہیں تو شہادت اور شہادی مشہور سے رحمت آئی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ نکاح میں جو دو آپ دین حاصل کر رہی ہیں جنیاں عورت ذہنی کتابی اور مسلمان آپس میں اجازت قبول کر رہی ہیں اور وہاں دو ضمنی موجود ہیں جی آپ کو شاید ذہنی ہو ذمی کسی کہتے ہیں ذمہ کہتے ہیں وہ گفا جو مخصوص عہد و پیمان کے تحت ادا کر کے دارال اسلام میں رہتی اور بدتے ہیں حکومت کے ساتھ ان کا عہد و پیمان ہوتے ہیں معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ ٹیکس دے کے دیکھیں مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اسے ذمہ کا مل کے متاث ماضی بن جائے شہادت اس لیے مشروط ہے نہ کہ اس لیے مرد کے اوپر جو ہے وہ مہر واضح ہو جائے اس وجہ سے شہادت گواہی دینا اس لیے مشروطی کرار دیا گیا جب یہ بات نہیں ہے تو اس صورت میں جو دو لوگ ہیں گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی اپنی ہی عورت کے خلاف جا رہی ہے جی خلاف سے جا رہی ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اس ذمہ عورت کا نکاح اس مسلمان کے ہوا گویا کہ اب یہ اب یہ اس کے نکاح میں آ گئی اب اس کا آسک اس سے بڑھ گیا ہے گویا کہ ایک قسم کی یہ قید ہو چکی ہے تو یہ دونوں گواہوں کی گواہی اس عورت کے خلاف ہے مسلمان کے خلاف نہیں ہے اور کافلوں کی گواہی تو مسلمانوں کے خلاف نہ ہو بلکہ ان کے حق میں ہو تو شہر میں مولا فرماتے ہیں کہ اس گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اس کو مانا جائے گا بس یہ لفظوں کا اختلاف ہے دونوں بدراک اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے تھوڑی سمجھنے کی بات ہے جی امید ہے بات سمجھ میں ہوگی کہ وہاں پہ امام محمد امام احمد اللہ علیہ ان کا متمنظہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی گواہی سے آدمی کے اوپر مہر کا دینا واضح ہو جاتا ہے جب آدمی اور جس کے اوپر ماہر واضح دینا وہ مسلمان ہے لہٰذا ان ضمیوں کی گواہی مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے جب گواہی قابل قبول نہیں ہے تو گویا اس کو اس درجے میں لے لیا جائے گا کہ انہوں نے ایجاد قبول کو, کو سنا ہی نہیں ہے یعنی یہ وہاں پر جواب تھے ہی نہیں اور جب ایجاد قبول کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے تو پھر نصابی دینا نہیں ہوگا یہ بھی شخص میں مولا فرماتے ہیں کہ گواہی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کو واجب کرنا گواہی اس لیے مشروط ہے اور دوسری اس لیے ہوتی ہے شہادت مشروط کہ مرد جو ہوتا ہے وہ مل کے مطالعہ مال بن جاتا ہے یہاں پہ جو مل کے مطلب مالک بننے والی بات ہے در حقیقت یہ اصل بات ہے مال لازم کرنے کے لیے گواہی شک نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا جی آگے دیکھیے آخر میں عبارت جو لکھا ہے تو وہ ہمارا شاہندان نے آ گئی ہے تو یہ جو دو دومنی ہیں وہ اپنی ہی عورت کے خلاف گواہی دے رہی ہیں مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے رہے بلکہ مسلمان کے تو حق میں گواہی نہیں رہی ہیں ہے اس کی منصوبہ بن چکی ہے بکیلہ بیمار ادالم کے سماج سلامت ہوگی ماؤ محمد رحمت الدال کی دلید کا جواب دے رہی ہے سیما پر قیاض کر لیا کہ ان دونوں نے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو اس درجے کو سنا نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں کیونکہ اگر انہوں نے سنا نہیں تو نکاحی کو نقد نہیں ہوگا کیوں ان دونوں نے سنا ہے اس بات وہ دونوں مسلمان کے حق میں ہے یہ آپ کا تیاد کرنا یہ درست نہیں ہے سیما کو آگے تیاگ کرنے والی بات درست نہیں شہادت یعنی یاد و قبول کی سماج یہ نکال کے مناسب ہونے کے لیے شرط ہے اور اصل اس کا نکال تو مناسب ہوتا ہے آفرین کی تلاش یہ کر دی گئی ابھی देखिए ومن امر رجل باي ذب زنب... امر رجل باي ذب جتنا تام سمي دكاسنا وجاء بالالمحاضر بشهاده رجل واحد اتباع ما جاز منك لان الابي جعل مباشرا لاتحاد المدري فيقول الوكيل تفسيرا ومعذرا فيقال بزده الشاهد بما كان الاب غائبا عن الوجود لان المجلس مختلف فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا خاجر لائے دیکھیے مسائل کے ذکر ہو رہے ہیں نکاح کے جائز ہونے کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے یعنی گواہوں کی گواہی کی ضروری ہے گواہوں کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے تب نکا درست ہوگا اسی کے اوپر یہ مسئلہ ہے آمار آمار جب جب اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے شخص کو یہ رکم دیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرا دے یعنی اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے کسی کو اس نے وکیل مقرر کر دیا بجا رہا اور نکاح کر دیا کیا ہوا؟ آبو اور جو لڑکی کا والد تھا جس نے وکیل بنایا تھا وہ بھی موجود تھا بھی اللہ سے جس کی وہ موجود تھا ایک دوسرے آدمی کی گواہی کے ساتھ دوسرے سے مراد یعنی وہ اس کا باپ اور جس کو وکیل بنائے یہ دو ہوں گے ان کے علاوہ ایک تیسرا شخص تھا یہاں تیسرے کا ترجمہ کریں گے ایک تیسرے شخص کی موجودگی ہے جو ان دونوں کے علاوہ تھا یعنی باپ اور وکیل کے علاوہ تھا جا سکاح تو اب نکاح جائز ہوگا کیوں یہ اندر اداس اتحاد تھی فیقول وکیل سفیرم و محدی وجہ اٹھائی ہے کہ باپ جو ہے اس کو حاضر مانی لیا جائے گا لیکن تحاد المجلی تھی مجھے ہونے کی وجہ سے فیقول الوکیل سفیرم و محدے جی اور وکیل وکیل جو ہوگا وہ شکیل اور ترجمان بن جائے گا پہلے تو کل ملب میں بھی شراہی اور اب وہ صرف یعنی شادی کرانے والا یعنی وکیل ہوگا شادی کروانے والا یعنی وکیل وکیل صرف گواہ ہو جائے گا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو حکم دیا کسی کو کہا کہ یار میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کروا دو اور اس نے ایک ہی مجرس میں اس مجلس میں جب وہ باپ سے موجود تھا اسی مجلس میں نکاح کر دیا تیسرا آدمی تھا نکاح کر دیا تو یاد رکھیے گا اب وہ جو باپ تھا جس نے وکیل بنایا ہے اس کو माना जाएगा نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کو اصل مانا جائے گا اور جو وکیل جس کو بنایا تھا اس کو بطور گوا کے رکھ اور وکیل یہ دونوں اس کے گواہ ہو جائیں گے اور لڑکی کا باپ الگ اس کا اصل بن جائے گا اصیل بن جائے گا تو دو گواہوں کی موجودگی میں گواہ ہو جائے اس کا نکاح ہو جائے گا جی. کارن ابو راج منتھ کے یوز اور اگر باپ مجلس میں نہیں ہے رائڈ ہے اب لیکن جی. پہلے تھا باپ تھا دو آدمی اور موجود تھے تو اس صورت میں لڑکی کا باپ اس کو حاضر مانا جائے گا مجھ مانا جائے گا اور دو جو آدمی تھے ایک وکیل ہے کیسا کا ان دونوں کو گواہ بنا لیا جائے گا وکیل خود گواہ بن جائے گا اب یہاں پہ اس مسئلے باپ اگر غائب ہو تو اس صورت میں اب نکاح نہیں ہوگا نکاح جائے نہیں ہے وجہ اس کی کیا ہے مجلس مختلف ہو. اب مجلس مختلف ہے کہ باپ یہاں پہ مجھے نہیں ہے فلاح یوز عالم ابواشرن اب ممکن نہیں ہے کہ باپ کو حاضر مانا جائے वाला जब बाप हाजिर मौजूद ही नहीं है सिर्फ वकील गवाही में शामिल है गवाह बन रहा है तो वो एक अकेला आदमी बचा तो ये वकील जो है ये लिखा करवाने वाला है अब बाप वहाँ पे मौजूद नहीं है सिर्फ एक आदमी है जो गवाह है अकेले एक आदमी की गवाही में लिखा जायज नहीं होगा याद रखिये ये मसला है الحاظ بجن ابو ابن بال ہوا تھا دماغ کا نکالا اسی مسئلے کے اوپر یہ دوسرا مسئلہ ہے بال ہوا تھا پہنے کی چھوٹی بیٹی اب ہے بالغ بیٹی یعنی بڑی لڑکی اگر کسی باپ نے کسی والد نے اپنی بڑی بیٹی یعنی والد لڑکی کا نکاح کرایا دماغ شان کی واحد موجودگی میں انسان حاضرت جہازہ اگر وہ لڑکی اس مجلس میں موجود ہے تو نکاح جائز ہے وجہ یہ لڑکی جو ہوگی وہ خود سے اکیلے بن جائے گی اصل میں نکاح کرنے والی اور جو اس کا والد ہوگا اور جو دوسرا آدمی کھڑا ہوگا وہ دونوں کے گواہ بن جائیں گے تو دو گواہوں کی موجودگی میں لکھا جائز ہوگا وہ انسانوں کا غاز بتنج اور اگر لڑکی اس مجرت میں نہیں ہے اور پھر والد اکیلا نکاح کروا رہا ہے यानी लड़की की तरफ से वकील बन के आ, आ रहा है और सिर्फ एक ही गवाह है तुला तो लाइ जुल में नहीं है अकेला बाप है और एक शाहिद है एक गवाह है इस सूरत में निकाह नहीं होगा मेरे शरीय में एक आदमी की गवाही की मौजूदगी में एक आदमी की मौजूदगी में लिखा नहीं हुआ करता उम्मीद है बात समझने आगे ابھی دیکھیے فصلوں کے بیان میں بخار یہ فصل ان عورتوں کے بیان میں ہے جس سے نکا کرنا حرام ہے دیکھیے گا بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شرابت کی وجہ سے ان سے نکا کرنا حرام ہے شیشے جانے کی وجہ سے بعض رضاعت کی وجہ سے یعنی دودھ پینے پلانے کی وجہ سے ان سے نکا کرنا حرام ہو جاتا ہے بعض مساف کی وجہ سے سسرال کی وجہ سے جو ہے وہ کرنا حرام ہو جاتا ہے ان میں تمام عورتوں کا ذکر آ رہا ہے یاد دیکھیے वलादि बिती لما طلونا ولادي बिती ولادي ونسل من الاجماع ولادي اخو ولادي بنابي اختي ولادي بنات اخيه ولادي عماتي ولادي وَلَا وَلَا خالاتي لان حرمه كنا في هذه الايه وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات فبناد اخوه المتفرقيين من انثيه الاسم عامه देखिए دِحْنَ لا يحل الرجل بلا کہ مرد کے لیے جی اپنی ماں سے اپنی ماں اور باپ اور ماں کی جانب سے جدار سے اپنی ماں اور باپ اور ماں کی جانب سے جدار سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے ٹھیک ہے بن پیلا بندی سا کیونکہ نشانے خدا بندی ہے کہ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں اور, اور یہاں کے او او یہ ثابت ہے اولا بال کی ہی ما کرتے ہیں یہ ہماری اجماع کرتا آئے تھے اس کی وجہ سے مدد کے لیے اپنی بیٹی سے نکالا کرنا بھی حلال نہیں وی جن کی وجہ نہیں کیس کا پلک اور نہ ہی اپنی پوتی سے نکا کرنا حلال ہے اگرچہ نیچے ہو, پورتی پر پورتی, لکڑ پوتی یہ سارے جتنے نیچے کی ہوں نکا کرنا ناجائز ہے اور یہ حکم اجماع کی وجہ سے ہے لیل اجمع اجمع کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے ولا بھی بناتی والا بھی بناتی افریقہ اور نہ اپنی بہن سے نہ اپنی بھانجیوں سے نہ ہی اپنی بتیجیوں سے اور نہ اپنی پھوپھی سے اور نہ ہی اپنی خالہ سے, سے نکاح کرنا حلال ہے نکاح کرنا جائے نہیں ہے اللہ علم تب محسوس سنا لیا کہ لیے کہ اس میں تمام مسلمت مرپور ہے متاثرفاس <سجد> <سجد> اور خالہ متفق مستر خالان مختلف بھائیوں کی بیٹیاں بھی داخل ہو جائیں گی کیونکہ ہم اور خالہ کا لفظ عام ہے جی. آج کے امداد کی ان شاء اللہ اور یہ بالکل آسان ہے اس نے بڑی بڑی بات نہیں کی ہے آپ کو یہ جتنے بھی محرمات مائیں ہیں دادیاں ہیں سوکھیاں ہیں بیٹیاں ہیں اور پوتیاں ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو بشیدہ ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے سارے کی ساری قرآن آیت ہے دخل یہ قرآن کی قرآن آیت ہے جس کی وجہ سے یہ حرام ہے. جی. اگلی بار دیکھیے اس کے اندر کوئی ایسی مکھی چیز نہیں ہے کہ جو قابل ذکر ہو قابل بالکل آسان رسم ہے انسان کے لیے میں اپنی بیوی کی ماں سے یعنی اپنی سانس سے نگاہ کرنا جائز ہے نکا کرنا حلال نہیں ہے اس نے اس کی بیٹی سے امبستری کی کو لگاتی ہوں اس لیے بالکل کا ارشاد ہے وہ امرحا کو نشا ایک تم پر تمہاری بیوی کی مائنڈ حرام ہے بغیر کی قید کے والد ہے جی کا مطلب امبر اس کے بغیر قید کے والد ہے اور میں اپنی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے جس پہ اس نے دو کر لیا ہے قید وقت ثابت ہے ہاں وہ بیٹی اس کی پرورش میں ہو یا اس کے علاوہ پرورش میں ہوجر کا تذکرہ ہجری آیا ہے ہجر یعنی گود میں رکھنا سر پر میں رکھنا ہجر کا تذکرہ عادت کے طور پر ہے نہ کہ شرط کے طور پر اسی وجہ سے موجود اخلاق میں یعنی حلال جگہوں میں صرف ذخل کی نسل کی قید پر استفاق دیا گیا ہے اوپر والی بات تو بالکل آسان ہے کہ اپنے بیوی کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا ناجائز ہے ساتھ وغیرہ سے دوسرا مسئلہ ہے ایسی زلاد کی مل جاتی رفا ل ایک یہاں سے ربیبہ لڑکی کا مسئلہ چل رہا ہے ربی کا ربیتا لڑکی کہتے ہیں مثال کے طور پہ مرد نے کی شادی کی اور اس عورت سے پہلے کوئی لڑکی ہے پہلے کسی عورت دوسرے مرد سے اس لڑکی پیدا ہوئی اس عورت کی دوسری شادی ہوتی ہے مرد کے ساتھ اب جو پہلے قاضم سے جو لڑکی ہے وہ دوسرے مرد کی سرپرستی میں آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں ربی کا یہ مطلب اس کے ساتھ خاص ہے اب اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر مرد نے وہ لڑکی چاہے اس مرد کی پرورش میں ہے یا نہیں ہے کہیں اور ہے اپنے نانا نانی کے یہاں یا کہیں اور کسی ماما وغیرہ کے ہاں یا کسی اور جگہ میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر مرد نے اس عورت کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی ہے ہم اسی اس کر لی ہے تو پھر اس صورت میں وہ لڑکی جو اس کی پہلے شوہر سے ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو گئے اور اگر اس نے اس عورت کے ساتھ نہیں کی تو وہ جو لڑکی ہے اس کی پہلے شوہر سے وہ اس کے لیے حران ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے یہ مطلب اس کے اندر ذکر کر دیا گیا اور بھی یہ میں ذکر کیا سہاؤ اور کار کی ہجری اور ہی اپنا ذکر جی خواجہ جلا آدت یہاں پہ جو مصنف علی رحمانے کا یعنی ہجر کرنے گود کو سرپرستی کو سرپرستی کی یہ عادت کی طور پہ ہے یعنی آدت ایسے ہوتا ہے کہ جو دوسری عورت کی کوئی اولاد ہو تو وہ ہمیشہ جو جب آدمی اس سے نکال کر لیتا ہے کسی دیوا سے تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اسی کے پاس چلتی ہے بڑھتی ہے اس برس کا یعنی آدت ایسے ہوتا ہے اس کا کا مصنف علی رحمان نے ذکر کیا ہے. جے. اور منیہ کا اتفاقی موض اخلاقی جگہ دخول یہاں جو دخول کی نسی کی قید لگائی ہے کہ انسان اسے جب تک اس عورت سے ڈیلا اور اسے ہم نہیں کی تو اس کی بیٹیاں اس کی بیٹی کے دوسرے فاور سے وہ اس کے لیے حلال ہے کہتے ہیں کہ موضع موضوع اخلاقی حلال جگہوں دل میں دخول کی نسی کی قید پر اتفاق کیا گیا ہے یہ لگانے ضروری اسی کو سہارا بنایا گیا ہے انہیں جگہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی جو ہے اور انشاءاللہ کل سے آگے کا بنا دے ابھی کے بعد راتری پہ پہنچے یہاں سے انشاءاللہ کل کریں گے